الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله في السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن هذا فراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السرل فتفرق بكم فتفرق بكم عن وصاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو وہ تمہیں اس راستے سے بھٹکا دیں گے یہی ہے جو وسیعت کرتا ہے تمہیں تمہارا رب تاکہ تم متقی بن جاؤ جیسا کہ جمعہ کے روز وعدہ کیا تھا میں نے خطبہ کے اندر کہ ہم بکر بن عبد اللہ ابو زئید رحیم اللہ رحمتن واسعہ جو ماضی قریب میں فوت ہو گئے ہیں بہت بڑے عالم باعمل تھے حق کہنے والے سعودیہ کے اندر ماشاء اللہ ان کی ایک حیثیت تھی ولا ماہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے ولا ماہ کے اندر اور فتویٰ دینے والی لجنا کے یہ ممبر بھی تھے اگرچہ بعد میں شاید اس کے ممبر نہ رہے بیماری کی وجہ سے یا گورنمنٹ کے ہاں ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے آپ ساری زندگی حق گوئی سے کام لیتے رہے اور اسی بات سے آپ پہچانے جاتے تھے اپنی حق گوئی کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کانفرنسیں بین المذاہد قربت کے لیے تقریب کے لیے سب مذاہد کو قریب لانے کے لیے اور امن دنیا پر قائم کرنے کے لیے کہ کوئی کسی سے دشمنی نہ رکھے کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے پاکستان کے صدر نے بالخصوص کہا کہ کوئی مسلمانوں سے اور یہودیوں سے تعصب نہ رکھے گویا کہ یہ یہود اور مسلمان دونوں کے لیے وکیل ہے یعنی یہ کہ کوئی کسی کو کافر بھی نہ کہے کافر سے بڑھ کر برا کہنا کیا ہوگا اور مسلمان پر تو ان کو دشمن سمجھنا فرض عہد ہے تو اس نظریے کو آج میں شروع کیا گیا یہ مدت مدیل سے ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے یہ یہود کی پرانی خازش ہے بالخصوص اور نسارا اس کے ساتھ مددگار ہے تو اس خاص ایک نظریے کے ابتال کے لیے اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے یہ رسالہ بکر بن عبداللہ ابو زید نے رقم کیا اور اس کا نام رکھا العبتال باطل کر کے دکھانا غلط ثابت کرنا کس کو العبت نغریت الخلط بین الدین اسلامی وغیرہ من الادیان یہ جو خلط کیا جا رہا ہے دین اسلام اور باقی ادیان میں اس خلط کے باطل ہونے کا ثبوت میں حقیقت یہ ہے کہ یہود کو ہم پر بہت زیادہ حسد ہے اس واسطے کہ ہم سے پہلے یہی اہل کتاب جو تھے اللہ تعالی کی طرف سے وہ امت تھے جو پسندیدہ تھے اور اللہ نے انہیں تمام جہانوں پر چن لیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو گوا دیا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ سعادت امت مسلمہ کے حصے میں آئی اور یہ آخری امت قرار پائی تو یہ حسد ان کو جلا رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح سے کافر ہو جائیں ودو وہ تو یہ چاہتے اللہ تفرو نہ کما کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہو گئے تھے اللہ تعالی کی نعمت کو ضائع کر بیٹھے کا تین پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ دونوں اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ ولہ یا اور یہ نہیں پڑھیں گے کیا کام کرنے سے یو تم سے قتال کرتے رہیں گے گویا کہ آج جو قتال امریکہ اور یہودی ہم سے کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں اگر وہ یہودی ہیں اور امریکی نسارا ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے ہیں اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اللہ نے یہ پہلے سے بیان کر دیا ہے کہ ایسا ان کی طبیعت ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا کبھی بھی یہ اس سے نہ ٹلیں گے جب تک ان کے پاس کتاب کی قوت ہے بلا یا یہ نہیں اس بات سے کبھی ٹلنے والے یہ تم سے قتال کرتے رہیں گے حتہ یعنی کم عام دینی کم کہ تمہیں تمہارے دین سے اگر ایسا کر سکے تمہارے دین سے تمہیں بھٹکا دے تمہارے دین سے تمہیں مرتب کر دے یار دو تمہیں مرتد کر دے تمہارے دین سے یہ اس لیے تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ لڑتے لڑتے ہمارے اوپر بم برساتے برساتے درمیان میں یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم اور تم ایک ہو جائے کوئی مذہب کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا آؤ بھائی بھائی بن جائیں اور بھائی بھائی بن کر دنیا پر امن اور آستی کا پیغام جو ہے وہ لے کر اٹھے یہ سب دھوکا ایک ہی وقت میں مارتے بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ بھی کر رہے ہیں اور بزدل حکام مسلمان ملکوں کے وہ ان کے ساتھ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بلکہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اب نیو یارک میں یہ بین المذاہب محبت پیدا کرنے کے لیے اور قریب لانے کے لیے تو اس کا نیزبان ملک عبداللہ تھا سعودیہ کا بادشاہ اور سارا خرچہ اس نے برداشت کیا اسی ممالک سے لوگ آئے تھے اور قرآن یہ کہتا ہے اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر کر دیں حسد ام من ان یہ حسد ہے جو ان کے سینے کے اندر کروٹیں لے رہا ہے کیونکہ ان سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی کرنے والے تھے انہوں نے یہ نعمت گوا دی اب یہ چاہتے تم سے بھی یہ نعمت جو ہے ضائع ہو جائے اور تم بھی ان کی طرح راندہ درگاہ ہو جائے من اند من بعد ما ماں حق الحق یہ حسد کی وجہ سے کہ حق ان پر کھل کر واضح ہو چکا جس قدر حق کو یہود نسارا سمجھتے ہیں آسانی سے کوئی اور نہیں سمجھتا کیونکہ یہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی کتابیں محرف اور مبل ہونے کے باوجود آج بھی حق لیے ہوئے ان میں حق موجود ہے رحم الحق اللہ امرت ان کدیر تو ان کی ان تمام تدبیروں اور ان کی تمام کوششوں کی کچھ بھی آپ پرواہ نہ کیجیے اس کو چھوڑ دیجئے جانے دیجئے رب بل جلال والاکرام خود ان کے ساتھ نمٹ لے گا کیونکہ اللہ ہر شہ پر قادر ہے تم بس اپنے دین پر جمے رہو تو یہ کتاب جو ہے انہی آیات اور انہی دلال کے ساتھ پر ہے اور شیخ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو انہوں نے مختلف ہمارے ساتھ شرارتیں کی ہیں ان شرارتوں کو احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے مختصرن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو سوائے اس کے لیے کچھ نہ کر سکے کہ مسلمانوں کو یہ کہتے جب اکیلے میں ملتے کہ آ ہم ایمان لائے اور جب علیحدہ ہوتے تو کہتے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پھنسلا دیں اور کبھی یہ کہتے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ آو اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ بھی تمہاری طرح کافر ہو جائے اور مومنوں کے بارے میں یہ کبھی بھی کوئی لحاظ ملاحظہ ملحود خاطر نہ رکھیں گے لا یار کبو نومن علم والا ذمہ مومنوں کے بارے میں نہ کوئی رشتہ داری نہ کسی ذمہ تو یہ پرواہ کریں گے ذمہ سے مراد کوئی معاہدہ کوئی معاہدہ ان کے لیے معاہدہ نہیں ہے اہل ایمان کے واسطے اور کوئی ان کے لیے رشتہ داری رشتہ داری نہیں ہے ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں پھسلانا ہے پھر شیخ علماء کو مخاطب ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا فریضہ ہے کہ آج اہل اسلام پر یہ بات واضح کرو کیونکہ جب اسلام کے نام پر کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور وہ وہ بھی بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے اور کر بھی کون رہا ہے کہ سعودی عرب کا بادشاہ جو سب سے بڑھ کر اسلام کا مرکز ہے لا ری بلا شک وہاں حرامین شریفین ہے وہاں علماء حقہ ہیں بہت بڑی تعداد میں وہاں وہ عوام ہیں جن کی عادت اور عبادت اسلام ہے یعنی عبادتاً اسلام پر چلنے والے بھی ہیں الحمدللہ اور عادتاً بھی اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہے کہ اسلام اور اسلام کے طریقے ان کی فرشت کے اندر جیسے موجود ہوں اس طرح کہ وہ اسلام پر چلتے ہیں. وہ اتنا بہترین جو خطہ ہے سب سے بڑھ کر اسلام کی نمائندگی کے لیے موضوع جہاں پر اسلام کی حکومت کئی سال قائم رہ چکی ماضی قریب میں کوئی تقریباً اسی نبے سال اگر مختلف ان کے ادوار جمع کیے جائیں تو یہ سعودیوں کی اسلامی حکومت قائم رہ چکی ہے اگر کہ آج تو وہ اسلامی کہلانے کے قابل نہیں ہے مگر اسلامی قائم رہ چکی ہے اور وہاں پر اسلام کے بارے میں لوگوں کو پورا شعور حاصل ہے قانون آج بھی لکھا پڑا صرف اور صرف وحی پر مبنی ہے نظام تعلیم میں عقائد کی تعلیم دینا اور کفار کے ساتھ دشمنی اور کفر کے ساتھ دشمنی اور شرک سے نفرت اور مشرقین سے برآں یہ ان کی پہچان ہے تو اس بستی کا جب حاکم جا کر اس میں شریک ہو بین الاقوامی کانفرنس میں اور وہی سب کا میزبان ہو اور اس سے پہلے یہ کانفرنس آپ کو پتا ہے جدہ میں کروائی گئی तो تو پھر اس سے بڑھ کر इसके کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمارا نظریہ درست ہونا یہ ہم پر کیوں فرض ہے ہم کیا کر لیں گے یہ واضح کرنے کے بعد بکر جن عبداللہ ابو زید کی کتاب سے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر سب سے پہلے معذرت اللہ عبدیکم ہماری معذرت ہو جائے گی رب کے یہاں کہ اللہ یہ کچھ ہو رہا تھا ہم نے اعلان کر دیا تھا اپنی کے مطابق ہیں اور ہم نے لوگوں کو روکنے کے لیے جہاں تک ہماری آواز پہنچتی تھی ہم نے پہنچا دی وہ کہیں بھی نہ پہنچے کیا آپ فرشتے ہر بات کو قلم بند نہیں کر رہے کیا اللہ کے کی ہاں یہ گواہیاں ہمارے حق میں فائدہ مند اور نقصان دہ ہونے والے نہیں ہے اگر حق میں گئی تو فائدہ مند اگر خلاف گئی تو یہی گواہیاں ہیں جو مروانے والی ہیں تو ہم اپنا حق ادا کر دینا چاہتے ہیں کیا خبر کہ اللہ رب العزت کس کس تک یہ بات پہنچا دے اور اللہ کس کو اس معاملے میں خاموشی سے بولنے پر مجبور کر دے ایمان کی غیرت کی وجہ سے خاموشی سے بولنے پر مجبور کر دے تو شیخ فرماتے ہیں کہ اے اہل علم تمہارے اوپر فرض ہے جن کو علم اور بصیرت دی گئی ہے کہ وہ اس عظیم دھوکے میں اپنا حق ادا کرو اور کہتے ہیں وہ یہ سکون بل اور دلیل بیان کرو حجت کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور بیان تم واضح طور پر اس دلیل کو لوگوں تک پہنچا دو کوئی اس معاملے میں کسی قسم کی بھی کثر نہ چھوڑو کہ لوگوں کو بچانا اس امت پہ فرض ہے خود بھی بچنا اور لوگوں کو بھی بچانا وس صریف ہی سنان اور تلوار کے ساتھ اور میزے کے ساتھ اس کو پہنچاؤ جنگ کے ساتھ جہاد کے ساتھ ان کی اس کو کوشش کو اور ان کوششوں کو ضائع کر دو والقلب کل اور دل کے ساتھ بھی سب اسے برا کو ہو زبان کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ بھی ولیسا وراء ذالکا اور اس کے بغیر حبت و خرد بن ایمان ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے حبت و خرد نہیں ہے ایمان قال اللہ کا کیونکہ اللہ نے فرمایا نور ربانیین اے علماء اللہ والے بنو ربانی بنو اللہ کی عبادت گزار بنو اللہ رب العزت کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے بنو بیما کن تم تو المون الکتاب وہ اس لیے کہ تم جو کتاب کو پڑھتے اور سیکھتے ہو اور سکھاتے ہو اس کا درس کرتے ہو کتاب کا دورہ کرتے ہو تو کتاب اپنا حق مانتی ہے قرآن اپنا حق مانتا ہے قرآن کا حق جس نے ادا نہیں کیا وہ قرآن پر کیسا ایمان لایا قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کا حق ادا کرنا فرض ہے اور مالک نے تو یہ فرما دیا ہے کہ میں یہ پغل ہوں منہ کہ تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے معلوم <تصفيق> ہوا کہ ان کی اور ہماری دشمنی کھل کر سامنے آ چکی اور اشد اداوتین آمن کون کہا سب سے زیادہ شدید دشمنی میں اہل ایمان کے ساتھ یہود اور آج کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا صدر کہ یہود کے ساتھ جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ میں دونوں سے جل رہا ہوں اس تعصب کو ختم کرو اور عبداللہ بھی وہاں موجود ہے اور جو کانفرنس جدہ میں ہوئی وہاں پر سعودی مفتی بھی موجود تھا تو ان حالات میں ہمارا اس سے برات کرنا فرض ہے تاکہ وہ نہ ہو کہ یہ مصیبت کوئی عذاب لے آئے اور ہم بھی ان لوگوں میں شمار کر دیے جائیں جو کہ خاموش تھے باوجود بولنے کی قوت تھے جب اللہ نے بولنے کی قوت دیا تو خاموشی حرام ہے پھر شیخ لکھتے ہیں میں مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شیخ نے تو کتاب بڑی کامل لکھی ہے کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف اپنا انتشاب کریں اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور وہ وہ ملحد یہ کہتے ہیں کہ اب متفت آسرینا ہمارے اس زمانے میں فتنہ بہت بڑھ گیا بہت بڑا ہو گیا کیوںاہد المن کسیدی اسلام وفق قارحین کہ جو ملحد لوگ ہیں اسلام کی طرف منصوب ہے ان کی جو تعریفیں کی جاتی ہیں اور ان پر جو فخر کیا جاتا ہے اور ان کے مقالات ان کے لکھے یہ مضامین اور ان کی تقریریں لوگوں کے اندر شاعری ہوتی اور کوئی اس کا رد نہیں کرتا خاموش رہتا ہے اخباروں میں آپ نے کتنا رد پڑا اس کا اور کس قدر اس سے برات کا اعلان کیا گیا نہ ہونے کے برابر کیا کسی نے کہا کہ یہ تو ارتداد ہے یہ تو مرتب ہونا ہے کسی نے نہیں کہا آخری بات کہنی چاہیے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور ان پر حقیقت واضح ہو جائے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے جو علامات بھی بانت لے کہ اس شخص کو مہلک بیماری ہے صرف اس لیے نہ کہے کہ چوہدری ناراض ہوتا ہے یہ تو چوہدری کی قدردانی نہیں ہے یہ تو چوہدری کے ساتھ ظلم ہے جس دن چوہدری مرے گا اس چوہدری کے بیٹے اس ڈاکٹر کو ڈھونڈتے پھریں گے کتنے گیا وہ ڈاکٹر جو ڈاکو تھا ڈاکٹر نہیں تھا فرض ہے کہ آج صاف صاف بات کہہ دی جائے ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے ورنہ اللہ کے یہاں معذرت ہو جائے گی اور کہا یہ مستقرین اور یہ مستقری یہ سارے کے سارے ان کی کتب جو ہے جو مسلمان ہے اور جنہوں نے عربی علم کو سیکھا مغرب کے لوگ ان لوگوں نے کئی ایک فتنے جو ہے ان کا دروازہ کھولا جو کہ مسلمان صرف اس لیے ہوئے, ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو برباد کیا جائے اور یہ مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے شکوق و شبہات کو داخل کر رہے ہیں پھر کہتے وقت نیشیخ اسلام ابن تعمیر رحی محلہ کا آلہ آپ کہیں گے ابن تیمیہ کا نام ہر کوئی لیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس خوش نصیب انسان کو کچھ ایسا دور ملا ہے کہ اس وقت اسلام پر تمام فتنوں کی یلغار تھی جو آج موجود ہے ایک وقت میں ہر طرف سے فتنہ تھا داخلی طور پر عقائد کے اوپر کئی ایک گمراہ فرقے مسلمانوں کے اندر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ مسلمانوں کو کافر کر رہے تھے اور خارجی طور پر یہود و نسارہ اپنی جگہ پر تاتار ایک مصیبت بنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ پڑے تھے تو شیخ نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا نواقف اسلامیہ مشہور خالدہ آپ کا جو موقف ہے اور آپ کا جو انداز ہے وہ مشہور ہے اور وہ ایسا ہے کہ اللہ کے حکم ہونے کی بنیاد پر ہمیشگی میں وہ انداز اختیار کیا جانے والا ہے ردو اللہ رَدُّ اور دوسرے مسلمان جنہوں نے ان غالی بشرقوں کا رد کیا مثل الحلاج حلاج کی طرح الحسین بن منصور الفارسی جو کہ مقتول ہے اپنے مرتب ہونے کی وجہ سے تین سو نو ہجری میں پھر ابن عربی محمد بن علی اب قدمۃ السو لمجو وہ بدترین رہنما ہے ایک گندا اور گندگی پھیلانے والا رہنما ہے وحدت الوجود کے قائل لوگوں کے لیے ابن عربی اس کا رد کیا شاہد ابن تیمیہ نے اور اس کی کتاب القصوص کا رد کیا یہ چھ سو اڑتیس ہجری میں مرا پھر ابن سبعین بہت گندا صوفی ہے یہ چھ سو انہتر ہجری میں مرا یہ بھی ایک گندا صوفی ہے چھ سو نبے ہجری میں مرا ابن بوب تو ان سب کا رد ہمارے علماء نے جو کیا ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ اسلام کا نام لے کر جو اسلام میں کفر اور شرک کو پھیلانے کے لیے داخل ہو ان کا رد کرنے سے کبھی بھی گریز نہ کرو اور ہمیشہ ان کا رد کرو اور آج یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جو ایک مدت سے تقریباً وہ کہتے چودہویں ہجری کے شروع میں یہ زوردار طریقہ اختیار کر چکا ہے کہ تمام مذہبوں کو اکٹھا کیا جائے خصوصاً یہود و سارا کو اور مسلمانوں کو تاکہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں اور اس کے لیے انہوں نے مختلف نام اختیار کیے وحدت الادیان تمام دینوں کا ایک ہونا الدینی دین کی بنیاد پر بھائی چارہ اور پھر کہیں اس کا نام رکھا بجما الادیان دین دینوں تمام دینوں کو ملنے کا جو ہے وہ مقام توحید الدیان دینوں کا ایک ہونا توحید العدیان تین دینوں کا ایک ہونا اسلام مسیحیت اور یہودیت اور پھر کہیں نام رکھا العبراہیمیا ابراہیمی بننا کہیں کا الملت البلت البراہیمیا ابراہیمی ملت کہ الحدت الابراہیمیہ وحدت الدین المؤمنون, المؤمنون الناس متحدون متحد العالمیہ یہ انداز ان خدیث نے اختیار کیے اور پھر الابراہیمیہ پر باقاعدہ انہوں نے کانفرنس کی جبکہ ابراہیم علیہ سلاط وسلام پر ان کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے ایک کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلاط وسلام جو ہے وہ عیسائی تھے جبکہ مالک الملک وادہ اللہ شریف قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے یہود نا یا یہود اہل کتاب اے یہود یہودارہ اہل کتاب لمٹ ہا جی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں کیوں لڑتے ہو ابراہیم کانا یہودی وہ کہتا ہےفرانی کہ ابراہیم یہودی تھا نصرانی تھا وباجل اور, تو اور انجیل تو ابراہیم کے بعد میں نازل ہوئی علیہ السلاۃ اسلام تو وہ یہودی نصرانی کیسے ہوا کیسے تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ نصرانی تھا تاقلون تم عقل نہیں کرتے ہا ان تم ہا اب تم فی بھی علم جن باتوں میں تمہیں علم ہے ان میں تو جھگڑتے ہی ہو فالی باتی مل سل تم دہ علم تو اس میں کیا جھگڑا کرتے جس کا علم تمہیں نہیں علم تم لم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے بارے میں उन کی اور ان کانفرنسوں میں یہ کہا کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں اور یہودی بھی ابراہیمی ہیں اور مسلمان بھی ابراہیم ہے کیوں نہ ہم ابراہیم کی بنیاد پر سارے بھائی بھائی بن جائے تو یہ سب خوبص ہے ان کا اور جھوٹ ہے پھر یہ کہتے کہ ان کے کی ایک اور دلیل اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اس کے تحت کہاں کہاں تک یہ لوگ چلے گئے یہ سلاد ال بابا بھی ادیا یہ بابا جو ان کا ہے عیسائیوں کا اس نے باقاعدہ نماز پڑھائی ہے دو چار دفعہ جس میں مسلمان شریک ہوئے بےغیرت مسلمان شریک ہوئے اور نماز پڑھانے والا عیسائی تھا یہ شیخ نے یہاں پر ریکارڈ پیش کیا ہے کہ کئی ملکوں میں یہ کام کیا گیا یہ ایک بہت زبردست دعائی ہے اس پر بھی آتے ہیں یہ بابا کی نماز میں دیکھتا ہوں کہاں پر دی ہے چلیں خیر ہمارے پاس وقت کم ہے ابھی اس وقت حوالہ مجھ سے گم ہے میں پھر دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے اور پھر یہ جب انہوں نے ابراہیمی کانفرنس کی اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات آئی ہے یہ ایک کانفرنس کی گئی یہ اس کا عام ہے تیرہ سو اٹھاون ہجری میں ستاون اٹھاون میں مکالات پڑھے گئے ہر یم عنوان کیا ہے ہر یم توحید الاسلام یہ صحیف الحلال نے نقل کی اور یہ کانفرنس کہاں پر ہوئی یہ کانفرنس ہوئی مصر میں ہوئی اور ہر یم توحید الاسلام والمسیحیہ اس کا عنوان یہ تھا کہ کیا اسلام اور مسیحیت ان دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے محمد فرید وجدی محمد عرفہ عبداللہ فیشابی فیشابی الزی و بینا بادل تھا اور بہت سے پادری تھے اور ان کی آپس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ بات چیت اور مقالے پڑھے جاتے رہے آخر کار ایک نصرانی نے یہ بات کہی دیکھیے اللہ حق جب واضح کرنے پر آتا ہے جو سمجھنا چاہے تو اللہ اسے کتنا آسان بناتا ہے وکانا نفرانی یہ نصرانی تھا اس کا نام تھا ابراہیم لوکا اس نے کہا کہ توحید یعنی جمع کرنا اسلام اور مسیحیت کو بہت سخت مشکل ہے نہ تو روحی طور پر حقیقت روح کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مادی طور پر انہیں جمع کیا جا سکتا ہے ولاکن نہ استف حل جمع بین المسلم و نسارا سی مسال <الْوطن> وہ کہتا ہے ہاں ایک بات میں ہم جمع ہو سکتے ہیں یہودی اور عیسائی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وطن جس میں ہم دونوں رہ رہے ہیں اس کی مسلحت کے تحت جمع ہو جائے وطنی اپنی پالیسی میں کہ دشمن ہمارا ایک ہو دوست ہمارا ایک ہو یعنی یہ معاہدہ جو ہے اس قسم کا وطن کی حفاظت اور وطن کی خیر خائی میں ہو سکتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے <سلام> لَا إِلَّا <الْأُخْرَى> کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی وادت ان دونوں دینوں کی جب تک کہ ایک دین جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے دوسرے دین کو بےخ و بند سے اکھاڑ نہ دیا جائے اور اس کی بالکل جو ہے حیثیت ختم نہ کر دی جائے کہتاف اما ایمان, ایمان بلاحوت المسیح یا تو مسیح علیہ صلاط اسلام کے لاہوت پر ان کے الہ ہونے پر ایمان لایا جائے گا وہ تجسود یہ عیسائی کہہ رہا ہے اور اس کے اللہ کے جسم میں دنیا پر آنے پر ایمان لایا جائے گا کہ مسیح علیہ اسلام عیسائی علیہ سلاط اسلام اللہ متجسد ہو کر جسم کی شکل میں دنیا میں آیا وہ موت ہی اور عیسا کی موت پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ وہ سولی چڑھ گئے اور تمام گنا معاف کروا گئے وہ قیام ہی اور اس کے قیام پر یقون الجمی مسیحی تو پھر سارے مسیحی ہو جائیں گے اگر مسلمان بھی یہ ایمان لے آئے تو پھر مسلمان کب رہیں گے پھر تو وہ سارے عیسائی ہو جائیں گے وہ اما ایمان بالمسیح یا مسیح پر یہ ایمان لائے کا واحد من رس نبی کہ ایک تھا نبیوں میں اور رسولوں میں سے انبیاء رسول میں سے ایک نبی اور ایک رسول تھا علیہ سلاۃ والسلام فیوس بھی مسلمین پھر تو سارے کے سارے مسلمین ہو جائیں گے لہذا کبھی وحدت نہیں ہو سکتی ان کے منہ پر یہ لالت برتی کہ ایک عیسائی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق پہنچایا اگر یہ حق کو جاننے اور ماننے والے بن جائیں مگر افسوس کہ یہ اس بات پر بھی نہیں سمجھ سکے پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ظلم کیا گیا کہ تورات کو اور انجیل کو ایک وارک میں چھاپ ایک جلد میں چھاپا گیا یعنی ایک ایسی جلد ہے جس کے اندر تورات بھی جلد کی گئی ہے انجیل بھی ہے اور قرآن بھی ہے یہ کب ہوا یہ واقعہ یہ بیان فرما رہے ہیں یہ بعض ممالک کے اندر ایسا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تاریخ یہ چودہ سو سولہ ہجری میں دسویں مہینے کی دس تاریخ کو کتاب بعض نے اعلان کیا یہی یہ جو بین المذاہب دوستی اور پیار کے دائی ہیں ان میں سے بعض جمعیتیں جو بنی ہوئی ہیں مختلف جگہ پر وہ انہوں نے سن دیے کس سن میں کون سا بنا کیا ہوا کہ جمال الدین افغانی وغیرہ کس طرح اس میں شامل ہوئے تو انہوں نے کہا اعلان کیا ان کی ایک جمعیت میں کہ ہم ایک ایسی کتاب دیا ہے وہ چھاپ رہے ہیں کہ ایک جلد میں پرانے کریم تورات اور انجیل ہوگا اور یہ نشر کی گئی اسی یہ تیرہ تاریخ کو نشر کی گئی تو یہ دیکھیے یہ ظلم جو ہے مختلف جگہ پر ہو رہا ہے اور شیخ نے کہا کہ جو اس کتاب کے نشر کرنے کے حق میں ہے وہ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے اس واسطے کہ یہ قرآن کی زبردست توحید ہے اور قرآن کو تورات اور انجیل کے برابر لا کھڑا کرنا جبکہ تورات اور انجیل اللہ کی کتاب ہونے کے اعتبار سے تو یقیناً قرآن کی طرح اللہ کی کتابیں تھیں اپنے وقت میں مگر آج جو تورات اور انجیل ہے اس پر یوں ایمان لانا اس سے ہمیں منع کیا گیا کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں مبدل اور محرف ہیں اور بہت سی چیزیں جو درست ہیں وہ منسوخ ہیں اور جو درست ہیں آج بھی موجود ہیں تو وہ ہمیں قرآن سے مل جاتی ہیں لہذا ہم تورات اور انجیل کی کسی اعتبار سے بھی اللہ کی طرف سے محتاجی نہیں دیے گئے پھر یہ نشید انہوں نے ایک ایجاد کیا ایک ترانہ تھا جو کہ پڑھا جاتا تھا وحدت ادیان کے لیے اس ترانے کے الفاظ دیکھیے یہ ترانہ ان کا یہ ہے الہ الواشد رب البن اللہ ایک ہے رب بھی اور باپ بھی کیونکہ باپ عیسائی کہتے ہیں اور یہ ترانہ پڑھتے تھے یہ لوگ یہ خدا تھا پھر شیخ نے بعض وہ چیزیں دی ہیں جو ان کی کتب میں موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی کتب کو گندہ کیا اپنے افکار سے اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے انبیاء امبیال مسلاط وسلام کی ربض الجلال والاکرام کی توہین کی کہتے ہیں ان کے نواص کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے الحاد کی یہ انتہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کالت الہود ازیر اللہ یہود نے کہا کہ ازیر جو ہے ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے اور نسارہ نے کیا کہا نسارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلاط لقت کف اور اللہ دین و کالو اللہ مریم اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور کسی نے کہا لقت اللہ دین القال اللہ فلا کا اللہ تینوں میں سے ایک ہے تو یہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا اور پھر یہود نے یہاں تک کالت یہود اللہ مغل کہ اللہ کے ہاتھ دونوں ہاتھ بندے ہوئے غلت بما بل ہو یہ ظالم کہتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی جو انہوں نے یہ بات کہی اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں جس طرح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی خرچ کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تقسیم کرتا ہے ملا یدید ما ان ضلع علئی کا میں بہت دقت ہوں غیان وقف اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے حسر کی بنیاد پر ان کا تغیان گان اور کفر جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی القینا قیام اور ہم نے ان کے اندر دشمنی اور بغ قیامت کے دن تک ڈال دیا ہے اور آج ہمیں یہ اکٹھے نظر آتے حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر غور کے ساتھ رسائل پڑھیں اور آپ یہ چیز جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہیں تو یہ اندرونی طور پر ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہے اس واسطے کے قرآن کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے کہا کہ نواق الامان بیاض الصل یعنی امبیا پر ایمان کے بارے میں ان کے ہاں کیا نواق ہے کہتے کہ یہود نے نسبت کی سلیمان علیہ سلاط وسلام کو کہ سلیمان ع سلاۃ نے میں بھی پوجے تھے مواز اللہ اسطقف اللہ یہ انجین کے اندر الملوک الاول میں الصحا گیارہ باب ہے اور یہ عدد پانچ ہے پانچویں پانچ پانچ جلد ہے پھر کاک یہود نے اللہ کے نبی ہارون علیہ سلاط وسلام کی طرف یہ نسبت کی کہ بچڑا پوجنے کے لیے اس نے بنایا خود پہلے پوجا مواز اللہ اسطق وفر اللہ السہا یہ عدد 32 ہے اور اس میں خروج کا باب ہے سفر من سفر الخروج اسی طرح انہوں نے ظالموں نے کہا کہ یہود نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی طرف یہ نسبت کی اعوذ باللہ من کا پڑھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ان نہ ہوں کد سارا کہ اس نے اپنی بیوی سارا کو پیش کیا فرعون پر تاکہ اسے کوئی بھلائی ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ لوت علیہ السلاطلام کی طرف ان کی تورات اور انجیل میں نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے بدکاری کی اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ اللہ فر باللہ بن حضرت پھر یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ سلاط والسلام نے چوری کی اللہ افطر اللہ پھر یہود نے نسبت کی داؤد علیہ سلاط والسلام کی طرف کہ انہوں نے بدکاری کی اور سلیمان پیدا ہوئے علیہ سلاط وسلام علیہمت سلاۃ وسلام یہ خبا اور نصارہ جو ہے ان, ان کے بارے میں انہوں نے کہا الہ جمیع انبیاء بنی اسرائیل النحم انہوں, انہوں نے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کو انجیل یوحنا میں کہا کہ وہ سارے کے سارے چور اور ڈاکو تھے جیسے کہ یسو نے دوائی دی عیسیٰ علیہ سلاط وسلام پر یہ بہتان لگایا پھر نسارا نے سلیمان علیہ السلاط وسلام پر یہ نسبت کی کہ اللہ وہ ولد زما اعوذ باللہ من اللہ ذالب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ محبت کی تی ڈال رہے ہیں یہ خبصا اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن کے لیے ہے اس لیے کہ سب انبیاء کی عزت کی جائے کوئی کسی نبی کی توہین نہ کرے جبکہ انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی ہوئی ہے اور ایک دن بھی اس سے معافی نہیں مانگی ایک دن بھی اس شخص کو پکڑ کر سزا نہیں دی جس نے ان کی توہین کی اور دن اور رات وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مارتے چلے جاتے ہیں اور ایک بھی دفعہ ان کے بیانات ان کے گندے اور ڈھیلے بیانات کی انہوں نے ذرا درد پرواہ نہ کی اور بالکل بھی اس کو خاطر میں نہ لائے جو یہ کہتے رہتے ہیں اجمالاً یہ جواب دیا پھر کہتے ہیں کہ پہلے اجمالاً جواب دیا ہے اس بات کا کہ یہ عقیدہ کیا ہے پھر تفصیلن ہے ازمال نے کہا میں خلاصہ میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان داوت المسلم الا توحید دین الاسلام آ غیر شرائ و البیان کہ یہ جو دعوت ہے مسلمان کو کہ دین اسلام کو باقی شریعتوں اور باقی دینوں کے ساتھ جمع کر دے جو دین جو ہے ان میں تحریف ہو چکی جو منسوخ ہو چکے شریعت اسلام کے ساتھ کہ یہ آخری شریعت ہے ردت ظاہرہ یہ کھلم کھلا مرتد ہونا ہے کف شریف یہ بالکل سری کفر ہے لبا تو علین من نقض جریل للاسلام اصلا کیونکہ یہ اسلام کے جو آج جاری ساری قیامت تک اس کے جاری ساری ہونے کا نقض ہے اور اسلام کا ہر اعتبار سے اعتقادن اور عملا انکار ہے وَهَذَا اِجْمَاع یہ اجْمَاع ہے لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَحَلُ خِلَافٍ بَيْنَ اَهْلِ الْإِسْلَامِ اس میں اہلِ اسلام کے اندر کوئی اختلاف کی بلجائش نہیں وَإِنَّهَا دُخُولُ مَار ماں عباد سلیب اور یہ تو ہمارا داخل ہونا ہے میدان میں مارکا کے میدان میں جو کہ نیا میدان ہے سلیبیوں کے ساتھ یہ جو سلیب کی پوجا کرنے والے ہیں اشد بن ناس اداوت لذینہ اور ان کے ساتھ جو اہم ایمان کے شدید ترین دشمن ہیں یعنی یہود تو یہ امر جو ہے پھل امرجدن وماحبل حضل یہ تو ایسی گپشپ کی بات میں یہ بہت اہم بات ہے اور اس کے لیے ہمیں فوری طور پر اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ آپ بھی یہ یہود میں سارا اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ ہمیں عقیدے کے طور پر بھی مرتد کر دے یہ لالچ دے کر خصوصاً جو ان کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی مختلف سہولتیں ان کو حاصل ہیں یورپ میں وہ کہیں گے کہ کیوں نہ یہ بات قبول کر ہی لی جائے شاید کہ دنیا میں امن ہو جائے دنیا میں امن اسی وقت ہوگا جب اسلام والے بائیک اسلام کے غلبے کے بغیر امن نہیں ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک جھنڈا بنایا اور اس جھنڈے پر کوس قزہ جو ہے وہ بنائی ہے وہ کہتا ہے کوس قزا جو ہے یہ ایک خاص علامت ہے شعار ہے العم المتحدہ کا یہ جھنڈا یقیناً آپ کو اگر ان کانفرنسوں کے آپ تمام جو ہے حالات حاصل کر لیں انٹرنیٹ وغیرہ سے تو یہ جھنڈا ان کا ملے گا آپ کو اور وہ جھنڈا مجھے بھی دکھائے وہ کہتے ہیں جھنڈے پر کوسے پگاہ بنی ہوئی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں آسمان پر بارش کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے قصہ بنایا ہے اپنے وہ کتاب میں لکھا ہے انجیل میں کہ جب اللہ تعالی نے نوح علیہ السلاط و السلام کی تمام قوم کو دبو دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر وعدہ کیا زمین کے ساتھ کہ اب ایسا کبھی بھی میں انقلاب نہیں لاؤں گا اور لوگوں کو اس طرح حالات نہیں کروں گا اب جب بارش برستی ہے تو قوز قضاح قوز قضاح اس لیے نمودار ہوتی ہے آسمان پر کہ یہ اللہ کو یاد کراتی ہے کہ دیکھو اپنا وعدہ پورا کرنا اعوذ باللہ من اولا کہتے ہی اوپر بنایا گیا ہے اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک سات نمبر رقم لکھی گئی ہے ایک نمبر لکھا گیا سات نمبر وہ کہتے ہیں سات نمبر یہ خاص طور پر ایک نشان ہے رمز ہے اس بات کی کہ امریکہ نے جب جب امریکہ دریافت ہوا اور وہاں پر عیسائیت پھیلی یہ اس کے لیے ایک خاص رمض ہے کہ سات نمبر لکھا جائے گا اور وہ دو دریاتوں کے اندر ہوگا اس طرح سے ایک انہوں نے رمز رکھی ہے اس میں اشارہ رکھا احسان کا احسان سے مراد صلیب سلیب الحمد ہے سرخ صلیب ہے اور اسی طرح سے تطور تطور سے مراد ڈارن ہے اور اس طرح مساوات مساوات سے مراد کال ہے وہ سب کو اکٹھا کرے القا الدینی اور القاعدینی کا رمض جو ہے وہ ہے بابا یعنی بابا جو ہے ان کا بڑا پوپ وہ القا ادینی کرم سے یہ اس طرح سے ان لوگوں نے یہ خباستیں ہیں جو جاری رکھی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چیزیں مانیں ہمیں وہ یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں نتیجتاں کیا کچھ آج جو ہے وہ اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں لانا چاہیے اب یہ ایک اعتبار سے کتاب کا اختتام ہے التیجہ یا کہ وہ المسلم مسلمانوں پر واجب ہے القفر بحاد ہند نظریہ کہ اس نظریہ سے کفر کا مکمل جو ہے اس کو کفر مانتے ہوئے اسے اس برات کا اظہار کرے کیا وعدہ تو دین المحرف منسوخ الما دین الاسلام کہ ہر محرف اور منسوخ دین کو اسلام کے ساتھ جمع کیا جائے جو کہ حق ہے محکم ہے محفوظ ہے تحریف سے تبدیل سے اور ناسک ہے لما قبل ہو ہر اس شریعت کا جو اس سے پہلے ہو گزری اور یہ ہر مسلمان کے اعتقاد میں بنیادی طور پر یہ بات موجود ہے اس واسطوں سے اپنے اعتقاد کی گواہی دینی چاہیے وہ اما الحاد نظریہ اور اس نظریہ کی طرف دعوت نفاق ہے مشاق کا ہے شقاق ہے اور عمل ہے اخراج المسلمین من الاسلام اسلام سے جدا راستہ ہے اسلام کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے دشمنی ہے اور اسلام سے کٹا ہوا ہونا ہے اور مسلمانوں کا اسلام سے خارج ہونا ہے اس کے بارے میں نرلی کرتے ہوئے کیونکہ یہ یہود ہمیشہ تھے کہتے تھے وائزہ لقو کالو آ جب تمہیں ملیں گے کہیں گے ہم ایمان لائے وائزہ خلو اور جب علیحدہ ہوں گے تم سے اگزو والے کم النا ملن واحد اپنی اگلو اور کاٹ کر کھاتے تمہارے اوپر غصے کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں موجود ہے ویج اعتقا آلِ تو مل وہ دین کی دعوتی جمیل و سلیم سارے لوگوں پر جو زمین پر اس وقت بس رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کا موسیٰ ہو عیسیٰ ہو علیہ السلاط والسلام ابراہیم علیہ السلاط واللام نوح علیہ سلاۃ وسلام و دید تمام انبیاء اور رسل سب کا دین ایک ہے پھر توحید توحید کے اعتبار سے نبو واد کے اعتبار سے سب نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے معاد کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے ہر ایک کے دین کی بنیاد توحید نبوت اور آخرت میں اٹھایا جانا ہے جس جب حساب کتاب ہوگا اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا اور اسلام آخری شریعت ہے اور سب شریعتوں کو منسوخ کرنے والا بیا جد شرائش اسلام ہی خاتمت شرائط شریعتیں مختلف ہوئی اور اسلام آخری شریعت ہے جو نا سکھا ہے یہ کل شریعت قبل جو بھی اس سے پہلے شریعت ہوئی ان کو منسوخ کرنے والی لم یسلم لسلام اور اس پر آج سوائے اہل اسلام کے کوئی بھی قائم نہیں ہے جو پہلے تمام شریعتوں کو بھی ماننے والا ہے مجھ جو اپنی اصل شکل میں تھی اور اسلام کی شریعت پر ایمان لا کر عمل کرنے والا ہے ون امتان کافرتان بالی کا اور وہ جو امت دونوں کافر ہیں اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آدمی ایمانی ہندی محمد نبی علیہ الصلاۃ اسلام پر ایمان نہ لاتے ہوئے ان کی مطابقت اور ان کی شریعت پر نہ چلتے ہوئے یہ امتیں اس قابل ہیں کہ ہم انہیں اپنے دشمن سمجھیں مسلمانوں کو فرض ہے کہ ان سے کبھی بھی دوستی کا گ نہ کرے اللہ امت الاسلام امت امت الاستاب امت اسلام پر فرض ہے جو امت استجابا جس نے قبول کیا ہے اللہ کے نبی کے پیغام کو جو الیقبلہ ہے اعتقاد اس بات کا کہ ان علی الحق وحد ہوں کہ صرف ہم حق پر ہیں الاسلام الحق اسلام ہی صرف حق ہے سب کتابوں سے آخری کتاب ہے علیہ سب کتابوں پر یہ محمن ہے سب کتابوں پر یہ محافظ ہے اور ہم قیامت کے دن سب امتوں پر گواہی دینے والے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی صحیح بخار کی روایت ہے کہ نوح علیہ سلاح وسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا ان کی قوموں سے کہ انہوں نے گواہی دے دی تو وہ انکار کریں گے کہ ہم ہم کو انہوں نے توحید نہیں بتائی اور ہمیں دین کا پیغام نہیں پہنچایا تو پھر امت محمد گواہی دے گی صلی اللہ علیہ و وسلم کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں انبیاء اور رسول نے دین پہنچا دیا ہم, ہم نے اپنی کتاب کی بنیاد پر گواہی دی اور رسول ہمارا آخری رسول ہے بخاطمہ اور خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہے اور شریعت آخری شریعت ہے اور اللہ اس کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کرتا وہ ادبی وہ علا امت الاجاع الدین اس دین کو قبول کرنے والی امت پر یہ واجب ہے ابلاؤ ہوں الا امتعوت کہ امت دعوت تک اس دین پہ پہنچا دے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کوئی بھی یہودی اور نصرانی امت دعوت میں اگر میرا پیغام سن لے تو میں ہوں پھر ایمان نہ لائے تو اس کے لیے آگ کی بشارت ہے اس کو آگ ملے گی اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ ایک ہمیں حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات پوری ہوگی لوگوں سے لا مین بل لا بلا بل جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اس کو حرام کرار نہیں دیتے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا گلا یدین اون دین الحق اور دین حق کو دین حق نہیں مانتے بین الزین او تل کتاب اہل کتاب سے حتہ یو پھر جیزیا تائیں حتّہ کہ وہ جزیا دے اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر اور یہ جزیہ لینے کی بجائے کتا کرنے کی بجائے یہ محبت ڈال کر ان سے تمام اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اختلاف تو اسی وقت ختم ہوگا کہ جب سب کے سب ہو جائے. لن و و لن نصارا حتا وہ راضی ہو جائیں گے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے کافر سمجھے کسے مل لم یا جو کہ داخل نہیں ہوا فیحد السلام اس اسلام میں من جہود میں سے ہو نسارا میں سے ہو یا ان کے علاوہ میں سے ہو تسمیت کافرا اس کا نام کافر ہے وہ انہوں اب وہ ہمارا دشمن ہے وہ انار اور وہ جہنمیوں میں سے ہے آج یہ جاوید وامدی جسے کہتے ہیں علامہ جاوید غام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو دینے والے کتاب کہا ہے کاصر تو نہیں کہا ان کو کاصر نہیں کہنا چاہیے یہ ظالم لوگ ہیں اور صحیح مسلم پھلا کی یہ روایت فی نفس بھی ید مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا یسم و ابی احد من کہ اس امت میں امت دعوت میں یہودی اور نصرانیوں میں سے کوئی یہودی نصرانی جب میرا سن لے اور پھر سما یموت مر جائے ولم یو من بل ارفر تو بھی اور پر ایمان نہ لایا ہو لائے بغیر مر جائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اللہ کا نام کہ یہ یقینا جہنمی میں سے ہوگا ملبر الدم نسارا کافر جوارا کو کافر نہیں کہتا وہ کافر ہے اس قاعدہ کے تحت ملبر القافر ہوا کافر جو کافر کو کافر نہیں کہتا وہ خود بھی کافر تو کہتے ہیں بعض بچ جاؤ اس جھوج سے وَلَا يجوز من آل يوم من آج کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان شریعتوں پر باقی رہے جو یہود اور نصارہ کے پاس ہے کیونکہ یہ انہوں نے محرف کر دیے جب کہ یہ صحیح ہوتی اور محفوظ ہوتی تو بھی یہ منسوخ تھی آج تو یہ محفوظ بھی نہیں ہے اور ان کی نسبت کرنا اللہ کی طرف یہ اللہ کی شریعت والی کتابیں ہیں مکمل بغیر کسی جملہ کے جو اس بات کی وضاحت کرے کہ ان میں سے جو کوئی چیز بھی باقی رہ گئی ہے جس کا ہم علم رکھتے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو ان سب کو بغیر کسی رد و قد کے اللہ کی طرف سے ماننا جیسے عبداللہ ملک عبداللہ اللہ کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تمام ادیا فار الدین آسمانی تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ دین آسمانی پر ہیں ہم بھی آسمان سے جو بھیجا گیا دین اس پر ہے لہذا ہم دینی بھائی ہیں تو یہ پف ہے لا ری ولا شب بلکہ آج ان کتابوں کی نسبت کرنا اللہ کی طرف اللہ پر بہتان ہے کیونکہ اللہ نے اپنی کتابوں میں یہ لاگن کیا کہ انبیاء دیا علیہ السلاط وسلام تھے چور تھے محاذ اور بت پوجتے رہے اور بچڑا ہارون نے بنا علیہ السلاط وسلام اور سلمان ایک کو اللہ نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ اس دین پر آ جائے جو دین تمام پہلے ادیان کو منسوخ کرنے والا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں مکالد ان کا یہ جو قول قرآن نے نقل کیا آج بھی کہہ رہے کہتے اور عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے کل بل ملت ابراہیم حنیف وما کان امین المشرقین اے ابراہیم کا دعوی کرنے والوں ہم تم کو کہتے کہ بلکہ ملت ابراہیم جو ہے جو کہ حنیف تھا یکسو تھا اور مشرقوں میں سے نہیں تھا ہمارے لیے وہی ہے جس طرح تم ہی مان ل اور صحابہ اس کی مثال ہے رضوان اللہ علیہ فقب پھر تو یہ ہدایت یاد ہے اس سے منہ پھیرے شفاق فتح تو یہ شکایت میں ہے کٹے ہوئے ہیں حق سے پھر تم بالکل پرواہ نہ کرو اللہ تمہارے لیے کافی ہے وہ اسمی العلیم ہے تو اس کو باطل قرار دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے کہ جو مختلف شہروں میں شرق آسیہ انہوں نے کہا کہ مشرقی ایشیا میں بعض ممالک کے اندر مساجد بنائی گئی ہیں ایسی مساجد کے ایک چھت کے نیچے ایک کونے میں مسجد ہے مسلمانوں کی ایک کونے میں ماں بدہ کا پروٹیسٹنٹس کا ایک میں ماں بدہ کا ایک میں ماں باقیوں کا یہودیوں وغیرہ کا سب کے درمیان ایک راستہ ہے اور وہ راستہ سب کو جاتا ہے آمنے سامنے ایک دوسرے کے انہوں نے کہا یہ مساجد جو ہیں یہ مسجد زرار ہے اور مسلمان ملکوں کے اگر کسی حاکم کو اور کسی مسلمان حاکم کو یہ قوت حاصل ہو کہ انہیں گرا دے تو انہیں گرانا چاہیے اور ان کے اندر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اور ان مساجد کا اقرار کرنے والے کو مرتد کہا کہ جو ان مساجد کا اقرار کرتا کہ یہ درست ہے تو وہ مرتد ہے اور مسجد بنانے والے مرتد ہیں اس لیے کہ مسجد اور معدد پرانے اکٹھے نہیں ہوتے اب تمام وہ محبت عبادت خانے جو اپنے اپنے وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے تھے اب اللہ کی عبادت کے لیے مسجد ہے یہ بھی ناسخ ہے ان تمام کا پھر کہ اللہ تیسکل اشتعمار ظلم پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر داخلی طور پر انہوں نے کئی فتمے کھڑے کیے اور کئی گروہ کھڑے کیے جو بظاہر مسلمان ہیں اور حقیقت اس استعمار کی سازش ہے روسیوں کی اور انگریزوں کی اور یہودیوں کی اس نے فرقہ البابیہ بیان کیا اور اس کا رد کیا شیخ احسان لال ظہیر نے بہت زبردست البابیہ کے نام سے اس کا بڑا ہے مرزا علی محمد الشیرازی ملکب باب المحدی المولود بارہ سو یہ پینتیس ڈگری میں پیدا ہوا اور بارہ سو پینسٹھ میں مرا یہ خدیث خبیص السین ہے یہ البہا حسین ہے ابن مرزا مولود بی بی ایران ایران میں یہ پیدا ہوا بارہ سو تینتیس ڈگری میں یہ پیدا ہوا خدیث اور تیرہ سو نو میں مرا پھر وہ کہتے ہیں کادیانیا اسی طرح مرزا غلام کادیانیا جو تیرہ سو پچیس ڈگری میں مرا یہ سارے کے سارے جو ہے کفتار ہیں اور یہ کفار کی وہ شکل ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمارے اندر شامل ہوئی پھر آخر میں اسی آت کو بنیاد قرار دیتے ہیں کہ آؤ سب یہودیوں نسرانیوں کو بلا لو تمام جو دین آسمانی کا دعویٰ کرنے والے ہیں تمام جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کو مانتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ان کو اس بنیاد پر اکٹھا کرو کلیا کتاب اہل کتاب سوائن بیننا اللہ نا ابو دلہ آؤ ایک بات پر ہم جمع ہو جائے سارے کے سارے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ملا مشری کا بھی شہیہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بلاخ نباد ارباب اللہ اور ہم میں سے بعض بات کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر اگر اس توحید کی بات پر جمع نہ ہو تو پھر کیا کہو پھر کیا کریں پھر بھی اتحاق کریں فکر کہو اشہدوں گوار ہے نا بھی اللہ مسلم کہ ہم مسلمان ہیں یہ کس چیز پر اتحاد کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر ہمارے ایئر کنڈیشنر ہماری کاریں ہمارے بہترین کھانے اور ہمارے تمام زندگی کے آرام اور سہولتیں ایک دوسرے سے محفوظ رہے گی رہا دین تو ہم سارے ایک دوسرے کے دین پر اعتراض کرنا بند کرتے یہ قرآن کا اہم الٹ ہے جو مدت سے جاری ہے اور اس کی وجہ سے امت پر ایک نحوست کے بعد دوسری نحوست برفتی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھے جمال الدین افغانی اس کا بھی کھول کر بیان کیا بہت بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں جمال الدین افغانی مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر شمار ہوتے ہیں جمال الدین افغانی اسی فکر کا حامل تھا اور وہ وہ خدیث انسان تھا کہ اب محمد ابدی جس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اس کا شاگرد ہے اور یہ شاگرد اور استاذ دونوں مل کر یہ جمیتیں بنانے والے ہیں جو تمام ادیان میں بھائی چارہ قائم کرے اور ان کی کتابیں جو آج بھی لکھی ہوئی چھٹی ہوئی موجود ہے اس بات پر شاہد ہے شیخ نے ان کا بھی بھانڈا توڑ دیا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ لوگوں کے اندر تو یہ مسلمان لیڈر اور بڑے مفسرین قرآن کے طور پر جانے جاتے بلکہ مجھے ایک سچے نے بتایا جس نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا اور حوالہ اس نے دکھایا اور نہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں کہ محمد ابد نے جمال الدین افغانی کو لکھا کہ وہ آئے تھے انٹیلیجنس والے پولیس والے اور آپ کی کتاب جو ہے وہ مجھ سے چھین کر لے گئے تھے مگر میں نے آپ کی کتاب اپنے پاس ایک کاپی رکھی ہوئی ہے اور میں جب عبادت کرتا ہوں تو قبلہ کی طرف میں آپ کی تصویر یا پتہ نہیں آپ کا بدھ کیا تصویر کالبن وہ رکھ لیتا ہوں یہ حال ان لوگوں کا اندرونی طور پر تھا اور بازار پگڑیاں اور گاڑیاں اور زبردست قسم کے اسلام کے لیے محرک لوگ نظر آتے تھے تحریکی لوگ نظر آتے تھے تو یہ ایک شعق ہے جو مر چکے ہیں مگر ان کی کتاب زندہ ہے بکر بن عبداللہ ابی زیب ابو زید اور ماشاء اللہ وہ ان کے لیے اللہ نے چاہا تو صدقہ جاریہ ہے اور یہ شیخ بھی سعودی عرب کے ہیں اور سعودی عرب کا بادشاہ اس وقت سب سے زیادہ اس گمراہی کا سرغنہ جبکہ یہ ان کے عالم ہے اور کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ آج بکر بن عبداللہ ابو زید کو تہ کہ عالم نہیں سوائے ایک رضیل انسان کے شیخ ربیع احمد خلی جو اسے گمراہ کہتا صرف اس لیے کہ اس نے ان کو اس بات کی ہدایت کی کہ سید کتب کی عزت مت اچھالو اس طرح لوگ علما پر دلیر ہو جائیں گے اور لوگوں کے پلے پھر کیا رہے گا اگر تم نے علماء پر یوں دلیر کر دیا تو پھر لوگ کس سے رہنمائی حاصل کریں گے اگر ان کی افتاح ہے تو افتاح سے خالی تو کوئی عالم نہیں اور میں نے جب ان کی کتابیں پڑھی تو جو تم ان پر جھوٹ گھڑے ہیں اور بہتان لگائے ان میں سے ایک کو بھی میں نے ان کی کتابوں میں نہیں دیکھا تو اس کو بیٹا کہتے, کہتے ہوئے بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا کہ یہ کام نہ کر اس کے غصے میں سوائے اس شخص کے باقی پورے سعودی عرب میں کہیں چلے جائیے اولما کے اندر بیٹھ کر ان کا نام لیجئے پاکستان میں وہ علماء جو سعودیہ سے پڑھ کر آئے ہیں ان کو پوچھ لیجیے کہ بکر بن عبداللہ ابو زید کس درجے کے عالم ہے بلکہ شیخ زبیر علی زئی نے مجھ کہ یہ تو شیخ البانی کے برابر عالم تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے جن ہمدردوں نے ہمارے لیے آمین یہ مہربانی کی کہ اپنے پیچھے ہم ان پڑھوں کے لیے یہ چیزیں چھوڑ گئے کہ ہم ان سے رحممائی حاصل کرتے ہوئے اپنی غیرت کو تازہ رکھے اور کفت کے خلاف ایک سیشا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین